ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالی کتاب و حکمت اور نبوت دیں یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالی کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب نہ یہ ہو سکتا ہے وہ تم کو فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر کا حکم دے گا سامعین ابینایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی کوئی فرشتہ اپنی بندگی کی دعوت نہیں دے سکتا جب امبیا کرام علیہ السلام کا جو اتنی بڑی بزرگی فضیلت اور مرتبے والے ہیں یہ مطلب نہیں تو کسی اور کوکب لائق ہے کہ اپنی پوجا پاٹ کرائے اور اپنی بندگی کی ترقی لوگوں کو کرے امام حسن بصیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ادنا مؤمن سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت دے یہاں یہ اس لیے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو پوجتے تھے قرآن اس پر گواہ ہے جو فرماتا ہے اتخد و من نحم اللہ یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے مسترد احمد و ترمیزی کی وہ حدیث بھی آ رہی ہے کہ عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تو ان کی یعنی اپنے عالموں کی عبادت نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں وہ ان پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے اور یہ ان کی مانتے چلے جاتے تھے یہی ان کی عبادت تھی بس جاہل درویش اور بے سمجھ علماء اور مشائق اس مذمت اور ڈانٹ ڈپٹ میں داخل ہیں رسول اللہ اور ان کی اتباع کرنے والے علماء کرام اس سے ایک سو ہیں اس لیے کہ وہ تو صرف فرمان ربانی اور کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کاموں سے روکتے ہیں جن سے انبیاء کرام علیہ السلام روک گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حضرات انبیاء تو خالق و مخلوق کے درمیان سفیر ہیں حق رسالت ادا کرتے ہیں اور امانت ربانی احتیاط کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پہنچا دیتے ہیں نہایت بیدار مغزی مکمل ہوشیاری کمال نگرانی اور پوری حفاظت کے ساتھ وہ پوری دنیا کی خیر خواہ ہوتے ہیں وہ احکام الہی کے پہنچانے والے ہوتے ہیں رسولوں کی ہدایت تو لوگوں کو ربانی بننے کی ہوتی ہے کہ وہ حکمتوں والے اور حلم والے بن جائیں وہ سمجھدار اور عابد و زاہد متقی اور پارسا ہیں دحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والوں پر حق ہے کہ وہ باسمجھ ہوں تعلمون اور تعلمون دونوں قراءت ہیں پہلے کے معنی ہیں سمجھنے کے دوسرے کے معنی ہیں تعلیم دینے کے تدرسون کے معنی ہیں الفاظ یاد کرنے کے پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ حکم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی عبادت کرو خواہ و نبی ہو بھیجا ہوا خواہ فرشتہ ہو اللہ کے قریب یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کی دعوت دے اور جو ایسا کرے اس نے کفر کیا اور کفر نبیوں کا کام نہیں ان کا کام تو ایمان ہے اور ایمان نام ہے اللہ اکیلے کی عبادت کا اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنے کا اور یہی نبیوں کی آواز ہے جیسے خود قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں عمیر من من رسول اللہ یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے جتنے رسول بھیجے سب پر یہی وہی نازل کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو اور جگہ فرمان ہے ولقباس نے فی کل امت رسول ابو اللّہ وشتن بتاعود یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت سے بچو اور جگہ ارشاد ہے کہ آپ سے پہلے اے نبی تمام رسولوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے اپنی ذات رحمان کے سوا ان کی عبادت کے لیے کسی کو مقرر کیا تھا فرشتوں کی طرف سے خبر دیتے ہیں کہ میں یکلم ہوں یعنی ان فرشتوں میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ تو اسے بھی جہنم کی سزا دیں اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں